لبيك لبيك لا جريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا جريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ علی رسول اللہ واحلہ یا حبیب اللہ علی یا نبی وصحاب یا نور اللہ شخت طریقت امیر اہل سنت اپنے رسال زیاد رد سلام میں اترغیب و کے حوالے سے گیارہویں حدیث نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں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 وبارک محترم اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص حج کی سادت پانے والے خوش نصیب اسلامی ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں گزشتہ احرام اور اس کے لوازمات کے حوالے سے ضروری باتیں سماعت کی آج کے اس سلسلے میں ہم اپنے اس بیان کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے مکہ مکرمہ تک جا پہنچتے ہیں اور آج کے اس سلسلے میں آپ مکہ مکرمہ میں حاضری کا طریقہ اس کے آداب اور حرم کے احکام سماعت فرمائیں گے یاد رکھیے کہ حرم سے مراد وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر مکہ شہر اور اس کے ارد گرد کا مخصوص ایریا جو ہے اس پر یہ مشتمل ہے اور باقاعدہ وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ جگہ حرم ہے حرم میں کافر کا داخلہ مشرک کا داخلہ ممنوع ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو مسجد الحرام شریف ہے اور مسجد نبوی شریف ہے انہیں بھی حرم کہتے ہیں یاد رکھیے کہ حرم کا جو ایریا ہے صرف اسی پر ان مساجد ہی تک محدود نہیں یہ ایک لوگوں کا انداز ہے پوچھتے ہیں جناب کہاں جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حرم جا رہا ہوں مکے میں رہنے والے کہتے ہیں حرم جا رہا ہوں تو عربی کہتے اظہب ال الحرم اردو والے کہتے ہیں کہ حرم جا رہا ہوں تو ان مساجد کریمین کو بھی حرم کہا جاتا ہے لیکن یہ لوگوں کا ایک انداز ہے حرم پورے مکہ اور اس کے ارد گرد کے میلوں کے علاقے پر مشتمل ہے اللہ رب العزت نے اس شہر کو خاص تقدس عطا فرمایا خاص عظمت عطا فرمائی اور اس شہر کو وہ اعزاز بخشا کہ اس کا جو احترام ہے اس کے جو احکام ہیں وہ دیگر خطوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں وہ احکام جو کسی اور جگہ کے نہیں ہیں خاص حرم کے حکام ہیں قرآن مجید، سرکان حمید میں سر بکرا آیت ایک سو میں شاد ہوتا ہے وز ابراہیم ربز الحاظہ بلدن عمین و ورزک اللح منسمار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اے رب کریم اس شہر کو امن کی جگہ بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما سمرات عطا فرما عمدہ غذائیں عطا فرما تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنانے کی بات کی گئی بسم پارے کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے اولم نمکن لہم حرمًا آمِنًا یجبا اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ قُلِّ الشَّيْءٍ رِزْقًا قُلِّ الشَّيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ لا لَا يَعْلَمُونَ تو کیا ہم نے ان کو امن اور حرم میں قدرت نہ دی کہ وہاں ہر قسم کے پھل لائے جاتے جو ہمارے جانب سے رزق ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ایک اور آیت میں شاد ہوتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر اکانوے ہے انما تو مجھے یہی حکم ہوا کہ اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں کہ جسے اللہ نے حرم قرار دیا ہے وہ عمر ان اکونا من المسلم اور مجھے حکم ہوا کہ میں مسلمانوں میں رہوں مسلمان ہو کے رہوں تو ان آیات میں مکہ کے حوالے سے حرم کی گفتگو کی گئی احادیث طیبہ میں بھی حرم کے حوالے سے خاص فضائل بیان کیے گئے چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ ارشاد فرمایا اس شہر کو اللہ نے حرم کر دیا جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تو قیامت تک کے لیے اللہ کے کیے ہوئے حرم سے ہے یعنی قیامت تک یہ شہر حرم رہے گا مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں قتال حلال نہ ہوا صرف میرے لیے تھوڑے سے وقت میں حلال ہوا اور اب پھر وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے نہ یہاں کا کانٹے والا درخت کاٹا جائے اور نہ یہاں کا شکار بھگایا جائے نہ یہاں کا پڑا ہوا مال اٹھایا جائے مگر جو اعلان کرنا چاہتا ہے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے نہ یہاں کی تر گھاس کاٹی جائے حضرت عباس علی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازغر ایک گھانسو کہتے ہیں اس کے کاٹنے کی اجازت عطا فرما دیجئے کہ یہاں لوہاروں اور گھروں کے بنانے میں کام آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس شے کو چاہیں حلال فرمائیں اور جس شے کو چاہیں حرام فرمائیں آپ نے ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت عطا فرما دی ایک اور حدیث امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک اس حرمت کی پوری تعظیم کرتی رہے گی اور جب تک اور جب اس کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے یعنی جب تک مکہ کے حرمت کی تعظیم کرے گی یہ امت فلا پاتی رہے گی تبرانی اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبے کے لیے زبان اور ہونٹ ہیں اس نے شکایت کی اے میرے رب میرے پاس آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہیں اللہ عز و جل نے وہی فرمائی کہ میں خوشبو کرنے والے سجدہ کرنے والے آدمیوں کو پیدا کروں گا تو تیری طرف ایسے مائل ہوں گے جیسے کبوتری اپنے انڈے کی طرف مائل ہوتی ہے اس شہر کی ایک عظمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی طرف آنے کے لیے دلوں کو مائل فرما دیا اور جس شیخ کی طرف جانے کے لیے اللہ نے پسند فرمایا اس شہر کے تقدس کا کیا عالم ہوگا یاد رکھیے کہ جب ایک ظاہر جدہ سے یا دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا حرم میں مکہ میں داخل ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ آنکھیں جھکی ہوں اور اپنے گناہوں نافرمانیوں کے باعث شرمندہ ہو خوشی اور خدو کے ساتھ داخل ہو اور ہو سکے تو پیدل ہو اور ننگے پاؤں ہوں لبیک اور دعا کی کثرت کرتا رہے بہتر یہ ہے کہ دن کی ابتدائی حصے میں داخل ہو اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے یہاں تک کہ اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہے اس کے لیے بھی اس موقع پر غسل کرنا مستحب ہے اسی طریقے سے یاد رکھیے مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو حرم کا علاقہ ہے وہاں تر گھاس اکھاڑنا خدر و پیڑ اکھاڑنا وہاں کے وحشی جانور کو تکلیف دینا حرام ہے یعنی مکہ جانے سے پہلے یہ احکام آپ غور سے سن لیجئے کہ حرم کے اندر آپ کے لیے کون کون سی باتیں ممنوع ہیں صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے وحشی جانور کو تکلیف دینا حرام ہے یہاں تک کہ اگر حرم مکہ میں کسی جگہ ایک ہی پیڑ ہے سخت دھوپ ہے اور آپ سایہ چاہتے ہیں لیکن اس پیڑ کے سائے میں ہرن بیٹھا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اسے وہاں سے ہٹائیں اور خود وہاں جا کر بیٹھ جائیں اس کوچے کے جنگلی جانوروں کا بھی ادب ہے اور اگر وحشی جانور بیرون حرم سے لائے آپ خود ساتھ لے کر آئے حرم میں داخل ہوتے ہی اس جانور کا بھی اب وہی حکم ہو جائے گا جو حرم کے وحشی جانوروں کا ہے اب یہ عام جانور نہ رہا سدوشریا فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جنگلی کبوتر بکثرت ہیں ہر مکان ہر گھر میں رہتے ہیں خبردار ہرگز ہرگز انہیں نہ اڑائیے نہ ڈرائیے کوئی ایزا نہ پہنچائیے بعض ادھر ادھر کے لوگ جو مکہ میں ایسے کبوتروں کا ادب نہیں کرتے ان کی ریس نہ کرے دیکھا دیکھی یہ نہ ہو کہ آپ بھی ان کی طرح ان کبوتروں کو اڑانا شروع کر دیں مکہ کے جنگلی کبوتروں کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے چلتے چلتے حرم مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ کی کے شہر کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تو ٹھہر کر یہ دعا پڑھیے اللہ بیہ قرارا روکنی فی رزقا حلالا ترجمہ اس کا یہ ہے اے اللہ مجھے اس شہر میں برقرار رکھ اور اس میں مجھے حلال رزق آتا فرما اب شہر میں داخل ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ جو جنت مالا میں مدفونین ہیں صحابہ کرام ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور دودھ پاک کی کثرت کریں افضل یہ ہے کہ نہا کر داخل ہوں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں باہر شریف میں ہے کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہ منت ربی اے اللہ تو میرا رب ہے وانا اب میں تیرا بندہ ہوں ولبلا دبلا دکھ یہ تیرا شہر ہے جی تو کا ہار بم کا اللہ میں اپنے گناہوں سے بھاگتا بھاگتا تجھ تک پہنچ گیا ہوں لدی فراعدک تاکہ تیرے فرائض کو ادا کروں رحمتک تاکہ تیری رحمت طلب کروں و التم ساردوانک تیری رضا طلب کروں وسعلو کا مسعلۃ المسترین علیک الخائفین عقوبت تاکہ اپنے گناہوں کی پریشانی کی وجہ سے خائف ہو کر تیرے بارگاہ میں پہنچوں اسالوک انت تقبلن اليوم بيافیکا بی اے اللہ میں تجھ سے آج کے دن مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور تو دخلنی فی رحمتک اے اللہ اپنی رحمت میں داخل فرما لے وتجاوز عنی بمغفرتک اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے فراق اے اللہ جو تو نے فرض کیے ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اللہ, من عذابک اے اللہ عذاب سے رہائی عطا فرما وفتاحلی ابواب رحمت رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے واضخل فیحا اور ان میں مجھے داخل فرما دے واعظ من مینشی طرزیم اور مجھے شیطان رجیم سے محفوظ فرما حضرت نافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں مکہ کے قریب آتے تو تلبیہ سے رک جاتے یعنی عارضی طور پر رک جاتے اور مقام زی طا کے قریب آتے تو وہاں رات گزارتے صبح ہو جاتی تو نماز پڑھتے فجر کی نماز پھر غسل کرتے اور پھر مکہ مکرمہ میں چاشت کے وقت داخل ہوتے اور فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اسی طریقے سے شرح مصرد میں ہے کہ ہر محرم کے لیے مکہ میں داخل ہوتے وقت داخل ہونے سے قبل غسل کر لینا مصنون ہے حتیٰ کہ بچے اور حائزہ اور نفسا کے لیے بھی علامہ آئینی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے آئینی شرح بخاری میں لکھا کہ یہ جو غسل ہے یہ غسل احترام ہے حالانکہ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں یہ غسل کرے گی تو اسے پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوگی لیکن یہ غسل غسل احترام ہے اس لیے سب کے لیے مستحب ہے یہاں تک کہ کوئی احرام میں بھی نہیں مثلاً کو جدہ سے آ رہا ہے اپنے ذاتی کام سے اس کے لیے بھی یہ مستحب ہے مکہ میں جب آپ داخل ہو گئے تو مکہ میں داخلے کے لیے مستحب ہے کہ پیدل داخل ہوں اور ننگے پاؤں داخل ہونا بہتر ہے امام ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ ابن ماجہ شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ علیہم السلام جب حرم مکہ میں آتے تو ایک تو یہ کہ وہ پیدل تشریف لاتے سواری سے اتر جاتے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے پاؤں سے جوتے نکال لیتے مکہ شریف کے حرم میں انبیاء کرام علیہم السلام جوتے اتار کر داخل ہوتے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں درج کیا ہے اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حوارئین جب مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے اس شہر کی تعظیم کی وجہ سے پیدل حج مطلب سواریوں سے اتر گئے اور پیدل داخل ہوئے اسی طریقے سے حضرت اکریمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام تنعیم پر پہنچتے پہنچے تو احرام کے دو کپڑوں کو بدل لیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سفر حج شروع فرمایا وہ مدینہ منورہ سے شروع فرمایا اور کئی روز کے بعد اب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چادروں میں سفر کر کر آ رہے تھے یقیناً وہ چادریں مقدس تھی متحر تھی پاکزہ تھی عظمت والی تھی احترام والی تھی لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ کی تعظیم خانہ کعبہ کی تعظیم کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلے سے پہلے اپنے احرام کی چادروں کو تبدیل فرما لیا حضرت ابراہیم نقی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جب مکہ مکرمہ کے قریب ہوتے تو غسل کرتے اور پہنے ہوئے احرام کو تبدیل فرما لیتے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالی سے توازو و مسکنت ظاہر کرتے ہوئے یعنی فقیرانہ طریقے سے اور تمام امور پر اس کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے داخل ہوگا وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو ایک تو یہ کہ مکہ کی کے تعظیم کے لیے غسل کیا جا رہا ہے احرام کی چادر تبدیل کی جا رہی ہے دوسرا یہ کہ اس داخلے میں توازو انکساری آجزی کا پہلو اختیار کرنا بھی ضروری ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے تو سنیا اعلی سے داخل ہوتے اور نکلتے تو سنیا سفلا سے نکلتے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو بلندی والے حصے سے آتے جس طرف پہاڑیاں ہیں وہاں سے آپ تشریف لاتے اور جب آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلتے تو جو پست حصہ ہے جہاں ڈھلان ہے وہاں سے آپ تشریف لے جاتے اسی حدیث کو حضرت عائشہ سے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی عن نے بھی روایت کیا تو یہ کچھ معلومات ہیں جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گے جو مکہ مکرمہ جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کی محبت اور شوق میں اضافہ کریں گی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سنت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں صبح کے ابتدائی حصے میں داخلہ سنت ہے لیکن آپ جدہ پہنچے دوپہر کو اور رات کو آپ مکہ میں داخل ہوئے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور ویسے بھی ایسا نہ کرنا گناہ نہیں ہے یہ ایک سنت ہے جسے میسر ہو اس طریقے پر عمل کرے اس فضیلت کو حاصل کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اختیار کرنا دونوں جہاں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے لیکن اگر چونکہ آج کل بہت زیادہ کثیر لوگ آتے ہیں ہر ایک اپنے شیڈول کے مطابق سفر کرتا ہے کسی کو دن کے ابتدائی حصے میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکے تو بھی کوئی حرج نہیں کسی اور وقت بھی داخل ہونا جائز ہے اسی طریقے سے آج کل جو داخلے کے روٹ اور نکاسی کے جو روٹ ہیں شہر سے نکلنے کے جو روٹ ہیں وہ بھی مخصوص ہیں تو سنت آپ نے سماعت فرما لی تو اگر اس سنت پر عمل ہونا ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیجئے اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخلے کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں مکہ مکرمہ میں جو آپ داخل ہو گئے تو اب آپ اپنے رہائش گاہ کی طرف جائیے اپنے ہوٹل کی تلا, کو تلاش کیجئے وہاں جا کر سامان رکھیے اور اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ نہیں ہے تو جلدی جلدی جو ہے وہ طواف کے لیے نکل جائیے اور مسجد مسجد حرام شریف میں داخل ہو جائیے اور اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو کچھ حرام کر لیجئے تاکہ جب آپ طواف کریں گے تو آپ کی اس عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو آپ تر تازہ ہوں لبے پڑھتے رہیے ذکر اذکار کرتے رہیے جب آپ تیار ہو گئے اور طواف کا ارادہ کر لیا تو چلنے سے پہلے چونکہ آپ نے ایک بہت عظیم عبادت شروع کرنی ہے تو وہاں جانے سے پہلے پہلے آپ دیکھ لیجئے آپ نے کیا کیا کرنا ہے جو آنے والے مناسب ہے ان میں پہلے آپ کیا کریں گے آپ کس دروازے سے داخل ہوں گے دروازے سے داخل ہوتے ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑنی ہے وہاں آپ کیا دعا مانگیں گے طواف پہلے آپ نے کرنا ہے پھر آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے تو ان معلومات کے لیے آپ کے ساتھ ہر وقت حج کی معلومات پر مشتمل ایک ضروری کتاب ہونا ضروری ہے رفیق الحرمین میں ضروری مسائل لکھے ہوئے ہیں یہ کتاب آپ کے ساتھ ہونی چاہیے ذہن نصیب اگر آپ کو علماء کی صحبت دستیاب ہے تو ایک مرتبہ پھر ان سے رہنمائی لے لیجئے یا وہ اسلامی بھائی جو پہلے آتے رہتے ہیں انہیں اچھی معلومات ہے اور طریقہ وغیرہ وہ بتا سکتے ہیں تو ان معتبر اسلامی بھائیوں سے جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اور درست مسئلہ بتا سکتے ہیں ان سے معلومات لے لیجئے وہ معلومات لیتے ہوئے ہو سکے تو قافلے کی صورت میں کیونکہ انسان تنہا جاتا ہے تو وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے اور ان مناسق کی ادائیگی میں گھبرا بھی جاتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا قافلے کی صورت میں آپ چلیے چلتے چلتے مسجد حرام کی جانب بڑھیے اور یاد رکھیے مسجد حرام شریف میں داخل ہوتے وقت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ باب سلام سے داخل ہونا سنت ہے باب سلام جو ہے یہ جبل ابی کبیس کی جانب دروازہ ہے اور یوں سمجھیے کہ صفا اور مربہ کے لیے پر جو صحیح ہوتی ہے تو یہ دروازہ سے جب آپ داخل ہوں گے تو صفا مربہ سے گزر کر پھر آپ جو ہے وہ مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سفا مروا کی اس جگہ سے گزرتے تھے لیکن آج کل اس طرح بنا دی گئی ہیں سنا ہے کہ سفا مروا کی صحیح کرنے والوں کی صحیح میں خلل نہیں پڑتا تو آپ نے باب السلام سے داخل ہونا ہے اب داخل ہونے کے بعد آپ کے سامنے وہ منظر ہوگا جس کی آپ نے ساری عمر حسرتیں بھری ہیں جس کی آپ نے ساری عمر خواہش کی ہے آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا اور روایتوں میں آتا ہے کہ خانۂ کعبہ کا جو پہلا منظر ہے پہلی رویت ہے پہلا دیدار ہے جو شخص اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے وہ مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اگلے سلسلے میں ہم اس بات کو سنیں گے کہ خانۂ کعبہ کو دیکھنے کے کیا آداب ہیں خانۂ کعبہ پر نظر کرنے کے کیا فضائل ہیں اور خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے وہ حدیث میں کیا بیان کی گئی ہیں تو مدنی چینل کا یہ سلسلہ حج دیکھتے رہیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو حج عمرہ پر بیانات کیے ہیں آپ کی جو وی ریلیز ہوئی ہیں انہیں بھی دیکھیے یہ وہ مسائل ہیں جو سیکھنے سے آتے ہیں آپ کو بہت زیادہ اس کے سیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی اللہ تبارک بطالہ ہمارے اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم